لبا یون و یم امہ نے ی جانن کر بلائے مال اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکینا بولایت و وعائمتہ السلام علال حسین و علیٰ علی ابن الحسین و علیٰ اولاد الحسین و اعلیٰ صحاب الحسین ناظرین گرامی عزادارانی امام حسین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے اس ماہ محرم ایام اعضاء کے خاص پروگرام حسین وارث انبیاء میں جہاں پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھ کر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم زیارت وارثہ کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں زیارت وارثہ جس میں امام صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو تمام امبیا کا وارث کہتے ہوئے سلام کیا ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کے کیسے وارث ہوتے ہیں آئیے آج دیکھتے ہیں کس نبی کی صفات پر ہم گفتگو کریں گے ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہ تفسیر فاطمہ رضویز گفتگو میں موجود ہیں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں السّلام علیکم خواہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواہ ہم نے جناب عدم علیہ السلام کے بارے میں پچھلے اپیسوڈ میں گفتگو کی کہ آپ اللہ کے چنندہ تھے اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام بھی منتخب کیے گئے تھے اگر میں آپ سے یہ کہوں خواہ کہ جیسے جناب آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں تو اس بات سے یہ تو بہت اچھے طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خلیفہ چننا اس کا انتخاب کرنا انسانوں کے رسپانسبلٹی کا نہیں ہے انسانوں کا کام نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو جب اللہ اپنی طرف سے کسی خلیفہ کو چنتا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے تو اس میں کون سی کوالٹیز کون اچھی صفات پائی جاتی ہیں افضب الحمن الشدوان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرّحیم و بہینستین وَََََََََََََََُ خيرون سرم و, و خلیفۃ اللّہ كے بارے میں آپ نے سوال کیا جى جی ايک مسئلہ ہے لیکن اور آن نے خلیفۃ اللہ کو بہت واضح طریقے سے پہچنوایا ہے کہ خلیفۃ اللہ کیسا ہوتا ہے جی سب سے پہلی صفت کی اگر ہم بات کریں تو یہ کہا گیا کہ خلیفہ جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اس میں عصمت پائی جاتی ہے عصمت سب سے پہلے شرط شرط ہے جی دوسرا اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے وہ علم غیب کا حامل ہوتا ہے تیسرا وہ مظہر صفات کبریا ہوتا ہے جو صفات اللہ میں پائی جاتی ہے ان کا مظہر ان کے اندر پایا جاتا ہے اس کے بعد چوتھی صفت کا یہ تذکرہ قرآن میں ملتا ہے کہ خلیفت اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہا گیا جیسا کہ قرآن مجید سر فتح آیت نمبر دس میں اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدم یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اے رسول اللہ, آپ کی بیعت کرتے ہیں گویا وہ میرے ہاتھ پر میری بیعت کر رہے سبحان ہیں. اللہ پھر اس کے بعد پانچویں صفت یہ کہا گیا کہ ان کا فیل اللہ کا فعل ہے یعنی یہ جو بھی کام کریں گے گویا وہ کام اللہ, اللہ کا ہے آ, اور اگر ان کے ساتھ جو بھی کیا گیا ہے گویا آپ نے اللہ کے ساتھ کیا ہے مثال کے طور پہ سر انفالت نمبر سترہ میں کہا وما روی سا روی کن اللہ رما کہ جب وہ لوگ جنہوں نے رسول پر پتھر برسائے گویا اس نے اللہ پہ پتھر برسائے ہے تو جو کچھ بھی آپ کرو گے خلیفۃ اللہ کے ساتھ گویا اس نے آپ نے اللہ کے ساتھ کیا ہے ان کی آنکھ جو ہے وہ این اللہ ہے جی خلیفۃ اللہ کی آنکھیں این اللہ کہلاتی ہیں اور اس کا جو ثبوت ہے وہ سُر توبہ آئے نمبر 105 میں کہا کہ رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو وہ تمہارا رب اور تمہارے یہ خلیفہ جن کو میں نے چنا ہے تمہارے یہ رسول اللہ وہ دیکھ رہے ہیں یعنی ان کا دیکھنا گویا کا اللہ, دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے, ہے, بات بات ہے پھر کہا ان کا چہرہ اللہ کا چہرہ دلات ہے دلات جیسا کہا گیا کہ کل شہ ان اللہ وج کہ ہر ایک شہ ختم ہو جانے والی ہے صرف اللہ کے چہرے کے امام باقر نے فورن فرمایا اللہ ہم وجہ اللہ ہیں خود امیر المعمنین کے لیے کہا ہے کہ امیر المعمنین وجہ الٰی ہیں وجہ اللہ ہیں تو جو خلیفت اللہ ہوتے ہیں وہ وجہ الٰی ہوتے ہیں ان کا کلام اللہ کا کلام ہوتا ہے اور اس کا ثبوت سورہ نجم کی ہے نمبر 3 اور 4 میں جو بار بار سنی ہوئی ہے ومینتخوان الحوا دشتر دشتر یہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں جب تک وہی نہیں ہوتی ہے تو ان کا کلام ان کا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا کلام ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے صفات اگر کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہی خلیفہ الہی کہلائے گا وغیرہ دنیا کے خلیفہ بنائے ہوئے اور ہیں اور اللہ جسے خلیفہ چنے وہ اور ہے تو یہ جو ساری کوالٹی حضرت آدم کے اندر پائی جا رہی تھی اس وجہ سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے آپ ہمارے چنندہ ہیں جی. ہم نے آپ کو چن لیا ہے خلیفت اللہ کے لیے اور امام حسین کو بھی پروردگار ہے ہم نے چنا تھا جو خلیفت اللہ کا لقب حاصل کر سکے یعنی خلیفہ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ سے جدا نہیں کیا جا, جا سکتا نہیں, یہ ایک ہے لیکن اپنی ذات کے طور پر صرف بے شک ہے. بے اس کے شک. علاوہ وہ تمام عمل جو اللہ چاہتا ہے ہم تک پہنچائے وہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچ جی بہتر. جناب آدم علیہ السلام بھی خلیفت اللہ بنتے ہیں اس اعتبار سے اور یقیناََ امام حسین تو بہرحال خلیفۃ اللہ ہیں ہی تو آ, اگر ہم جناب آدم علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی کنیکشن کی بات کریں جہاں جی. ہم نے اس سے پچھلے اپیسوڈ میں ان تمام چیزوں کی بات کی تھی جو صفات ہیں ان دونوں میں کامن میں اس وقت آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان دونوں میں ربط کیا ہے ایک کنیکشن جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ کیا ہے ایک ہی روایت کافی ہوگی جی امام رضا علیہ السلاۃ والسلام کی این الاخبار الرضا جو ان کی مشہور کتاب ہے اس میں درج ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اپنی روح اس میں دی ہے جی اور پھر اس کے بعد ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو یہ ملائکہ کا سجدہ صرف رو پھونکنے کی وجہ سے نہیں تھا کیا بات ہے امام رضا فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ان کے صلب میں ہمارے نور کو ڈالا اور جیسے ہی ان کے صلب میں ہمارے انوار کو رکھا گیا تو اللہ نے پھر ملائکہ سے کہا ان انوار کے احترام میں تم کو سجدہ کر تو وہ جو ملائکہ کا سجدہ اس وقت تھا وہ سجدہ عبادتی نہیں تھا جناب آدم علیہ السلام کو تھا حکم خدا پر حکم خدا پر لیکن اس میں جو بصیرت تھی وہ اہل بیت کی وہ انوار اہل امہ کی تھی اور اس کے بعد کہا مولانا کہ وہ سجدہ سجدہ عبادتی نہیں ہم تھا وہ سجدہ سجدہ احترامی تھا اور اس کے بعد مولانا فرماتے یہی وجہ ہے کہ ہم آدم سے افضل ہے پھر مولانا نے جو جملہ فرمایا ہے جو کنکشن آپ نے پوچھا نا مولانا فرمایا کہ میں گواہ بنتا ہوں اس بات پر کہ اگر آدم کے صلب میں امام حسین کا نور نہ ہوتا تو ملائکہ کو اللہ کبھی بھی سجدے کا حکم نہ دیتا یہ حضرت امام حسین کا نور تھا جو ان کے صلب میں جس کی وجہ سے جس کے احترام میں پروردگار عالم نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ روایت پڑھی گئی تو اس روایت کے بالکل ضمن میں علامہ طبا طبائی نے ایک چیز نقل کی دیکھیں کہ اگر اللہ احترام امام حسین میں ملائکہ سے سجدہ کروا سکتا ہے سجدے احترامی hmm. تو پھر کربلا جا کر اگر کوئی امام حسین کے حرم میں سجدے احترامی کرتا ہے Bilkul. تو کوئی حرج نہیں, ہے. نہیں ہوگا Bilkul. وہ سجدہ Bilkul. بھی سجدہ عبادتی نہیں ہے Bilkul. وہ سجدۂ احترامی ہے Bilkul. اور یہ سجدہ اگر جبر نے کیا ہے اگر تمام ملائقہ نے کیا ہے تو پھر انسان اگر کرے تو اس میں کوئی کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا جا بے سکتا بے شک کیونکہ حکم خدا پہ ہوا ہے وہ جی یہ خدا کی معصیت اس میں ہو ہی نہیں سکتی ہے نا جی جس میں جی تو خدا نے حکم دیا ہے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا اور امام معصوم کا یہ بیان کرنا کہ یہ نور حسین تھا جس کی بنا پر یہ سرجۂ احترامی کروایا گیا تو پھر یقینا یہ جبینوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ در حسین پر جھک جائیں تو یہ ایک رابطہ تھا دوسرا جو رابطہ ہے امام حسین اور حضرت آدم میں وہ یہ کہ جب ترک اولا ہوا زمین پر بھیجے جی گئے اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وہ کلمات ان کو دکھائے گئے کہ جس کے ذریعے سے ان کی توبہ قبول ہوگی وہ اس کلمات میں امام حسین کا نام تھا نا علامی اسلو کا بحق محمد وََ بحق محمد ولی وفاطما و الحسن او حسین تو جب یہ کلمات ان کو یاد دلائے جا رہے تھے تو جیسے ہی نام حسین آیا تھا حضرت آدم ایک آہ بھرتے ہیں ان کا دل زخمی ہو جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تڑپ کر جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیسا نام ہے اور یہ کس کا نام ہے हم. کہ یہ نام لیتے ہی ساتھ میرا دل زخمی ہو گیا ہے میری آنکھوں کے آنسوں نہیں رک رہے ہیں آخر اس نام میں وہ کون سا اثر پایا جاتا ہے تو حضرت جبرعیل نے واقعی کربلا حضرت آدم کو اس وقت پورا سنایا تھا اور جو. اس وقت حضرت آدم نے سب سے زیادہ گریا امام حسین پہ کیا تھا تو پہلے پوری کائنات میں سب سے پہلے اگر جو ازادار ہے امام حسین پہلا اذادار حضرت حضرت آدم ہیں اور سب سے پہلے جو گریا کرنے والے امام حسین کے مصائب پر ہیں وہ حضرت آدم ہیں یہ رابطہ ہے ان کا جن کو ہم اور آپ الگ نہیں کر سکتے جدا نہیں کر سکتے ان کے کنکشن کو بالکل وہ لوگ جو ہمارے گریہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تاریخ کے اوراقوں کو پلٹیں تھوڑی سی محنت کریں تھوڑی سی کاوشیں کریں کوششیں کریں اور پتہ لگائیں کہ آخر رضاداران حسین میں کس کس بلند مرتبہ لوگوں کا نام آتا ہے दिश्यक्त. یہ رابطہ جو جناب آدم علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں تھا ٹھیک اسی طریقے سے پھر امام صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اگلے جملے میں السلام علیکہ یا وارثہ نو ہند نبی اللہ کہہ کر سلام کیا ہے تو جناب نُ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں یہ جو رابطہ رابطہ ہی ہے نا جناب نُ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں یہ جو رابطہ ہے اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اخبار حضرت نوح کے نام کے اندر ہی رابطہ چھپا ہوا ہے کیا بات ہے بہت ہی عمدہ ہے اور اگر ہم دیکھیں تاریخ کو پلٹ کر تو حضرت نوح کا نام نوح تھوڑی ہے جی حضرت نو کا نام عبد الغفار بتایا گیا اچھا یا عبد ملک بتایا گیا اچھا یا عبد علی بتایا گیا, اچھا گیا یہ تین نام یہ تینوں میں سے کوئی ایک نام ان کا تھا اچھا اور قرآن میں ان کا نام حضرت نو ہے جو 43 تھری آیا ہے قرآن میں ان کا نام مگر ان کا اصل نام دنیا کے طرف نہیں آ سکا اس وجہ سے کیونکہ ان کو بہت زیادہ رلایا گیا تھا جی یہ بہت گریہ کر رہے تھے اپنی جی قوم کے حالات پر اور جو قوم نے ان کو اذیت دی تھی جو زخم ان کو دیا تھا تو ان کے رونے کی وجہ سے لفظ نوح, نوح ان ان کی طرف منسوب جی کیا گیا نوح یعنی نوحہ جی نوحا کرنے والا جی اگر ہم تمام انبیاء میں دیکھیں تو سبھی کو استایا گیا اور سبھی نے گریا کیا ہے لیکن لفظ نوحا اگر کسی سے منصوب ہوا ہے <سؤال> تو حضرت نُ علیہ السلام دوسری جانب اگر ہم تمام آئمہ میں دیکھیں تو سب کے سب اذیت کے مارے تھے ہر ایک کو ستایا گیا اذیتیں دی, دی گئی لیکن لفظ نوحہ اگر کسی کے منصوب لیے مندروب ہے وہ امام حسین ہے اگر پوری دنیا کسی کے لیے نوحہ کر رہی ہے آدم سے لے کے خاتم تک اگر کسی کے لیے نوحہ کیا گیا ہے کیا گیا ہے تو وہ ذات امام حسین ہے پھر اس کے بعد اگر لیے دوسرا کنکشن ہم دیکھیں تو دیک حضرت نوح کی جو تبلیغ تھی وہ تبلیغ زیادہ تر صرف توحید کے لیے تھی یعنی جی وہ باقی چیزوں کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ زور نہیں دیا کیونکہ لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے تھے لوگوں کی توحید ہی کلیئر نہیں تھی دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو حضرت نوح جب تبلیغ کرتے تھے تو ان کی تبلیغ کے موقع پر ان کو پتھر مارے جاتے تھے ان کو پتھروں سے زخمی کیا جاتا تھا اور اتنے پتھر ہوتے تھے کہ وہ پتھروں کے درمیان دب جاتے تھے اور ہم کربلا میں بھی دیکھیں تو امام حسین کو بھی پتھروں سے زخمی کیا گیا ہے بقیہ کسی نبی کے لیے نہیں ملتا کہ ان کو پتھر مارے گئے صرف حضرت نو کے لیے ملتا ہے کہ ان کو پتھر مارے گئے اور ایمہ میں بھی کسی امام کے لیے نہیں ملتا کہ پتھر مارے گئے صرف امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ پتھر مارے گئے لیکن ایک فرق جو ہے دونوں میں وہ یہ کہ جب حضرت نوع کو پتھر مارے جاتے تھے اور وہ زخمی ہوتے تھے تو فرشتے زمین پر آتے تھے اپنے پر ان کے زخموں پہ لگاتے تھے ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے مگر امام حسین کی ذات وہ ہے کہ جو فرشتوں کے پر اگر زخمی ہو جائیں تو وہ امام حسین کے پاس آتے ہیں اور اپنے پر کو ان کے جھولے سے مس کر کے وہ شفا لے کر جاتے ہیں اللہ تو, اللہ تو یہ ذات سے امام حسین ہے کہ جو بلند ہیں یہاں اگر یہ کہا جائے اللہ اللہ کہ امام حسین حضرت نو سے بھی بلند ہیں تو شاید غلط نہیں صرف ہر مقام بے بے پر ہر مقام پر یہ کہا جائے گا کہ حضرت نو سے امام حسین کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت بہت بہت بلند. بلند. بلند, بلند. تیسرا یہ ہے کہ جب جب حضرت نوح نے لوگوں کی ہدایت کی ہے لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے تو لوگوں کا طریقہ یہ رہتا تھا کہ وہ بہت شور مچاتے تھے ام. اور اتنا شور مچاتے تھے کہ ان کی آواز نہ سنائے دب جائے اور وہ تبلیغ جو ہے وہ ان کی رہ جائے اور ان کی تبلیغ لوگوں تک نہ پہنچ سکے یہ پورا حربہ وہ طرح اگر ہم کربلا میں دیکھیں تو امام حسین کے خطبات کے وقت بھی لوگوں نے یہی کیا ہے جب امام حسین خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے کیا کیا تالی بچائی لوگوں نے شور مچایا لوگوں نے ڈھول بجایا تاکہ امام حسین کی باتیں کربلا والوں تک نہ پہنچ سکیں یہ چیز جو ہے ہم صرف یا تو حضرت نُ میں دیکھتے ہیں یا امام حسین میں دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی تقریر کو دبانے کی کوشش کی گئی ان کی بھی ہدایت کو دبانے کی کوشش کی گئی اور لوگوں نے شور مچا مچا کے یہ کام کیا ہے جی پھر اگر ہم دیکھیں تو امام حسین نے جس طرح سے صبح و مسا ہدایت تبلیغ کی کربلا میں جناب نو نے بھی صبح ہو وہ صبح شام تبلیغ کرتے تھے صبح شام تبلیغ کرتے تھے اسی طرح امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر صبح شام تبلیغ کی ہے جی یعنی شب عاشور سے لے کے عصر عاشور تک کی اگر ہم صرف بات کریں جی تو امام حسین نے تقریباً سات خطبے دیے ہیں اور تبلیغ کر رہے تھے مگر فرق کیا تھا دونوں کی تبلیغ میں کہ صبح شام تبلیغ انہوں نے بھی کی ہے جی لیکن وہ بھوکے اور پیاسے نہیں تھے جی امام حسین جب صبح و شام تبلیغ کر رہے تھے تو یہ بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے زخمی بھی تھے اور انصار کے لاشے بھی وہ دیکھ رہے تھے ناصروں کو بھی دیکھ رہے تھے اور ان کے ذہن میں پھر بعض کربلا ہونے والے تمام حالات شام غریبا ان کے ذہن میں تھا بازار شام ان کے ذہن میں تھا ان حالات میں رہ کر امام حسین نے تبلیغ دین کی ہے وہ بھی صبح شام تبلیغ کر رہے تھے یہ بھی صبح شام تبلیغ کر رہے تھے اب جو لطف والی بات ہے جو مزے والی بات ہے وہ یہ کہ آ, ہم دیکھیں کہ حضرت نوح کی جو عمر بتائی جاتی ہے جی وہ اگر آپ, کی, آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کتنے سال کی ہے تقریباً ساڑھے ڈھائی ہزار سال ڈھائی ہزار سال جی. تبلیغ انہوں نے کتن, کتنے سال کی ہے نو سو سال ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی اور تبلیغ کرنے کے بعد ان کے انصار کو چھاٹا گیا ساڑھے نو جی. سو سال تک हم. اور چھاٹنے کے بعد صرف اسی ملے جی جبکہ ان کی عمر جو ہے ہزار سال جی. ہے اور ڈھائی ہزار سال میں ساڑھے نو سو سال میں ان کو صرف اسی لوگ ملے اسی طرح جیسے ان کے انصار کو چھاٹ کر نکالا گیا آہ. ہے امام حسین کے انصار کو بھی بڑی مدت میں چھاٹ چھاٹ کر اللہ نے نکالا اور پھر ان کی بھی جو تقریباً جو آپ دیکھیں نا کاؤنٹنگ جی ہے جی جی وہ اتنی سی ہی ہے تھوڑی سی, جی جی سی کم و بیشی جی ہے اور باقاعدہ ہے جی جی کچھ روایات میں کہ بہتر سے زیادہ تھا یا بہتر یا بہتر سے تھوڑی زیادہ تو کاؤنٹنگ میں بھی جی آپ دیکھیں سملیرٹی موجود ہے اور پھر ایک چیز اگر ہم دیکھیں تو جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ حضرت عدم کے نویں ہیں جی حضرت نو ٹھیک ہے امام حسین کے نویں ہیں امام زمان زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو حضرت نو کا جو دور تھا نا اس دور میں جو لوگوں کی عام طور پر عمر ہوتی تھی وہ ہوتی تھی تین سو سال اور حضرت نو کی عمر کتنی ہے ڈھائی سال یعنی عام عام لوگوں کی عمر سے ان کی عمر کئی گنا طویل طویل ہے اسی طرح امام حسین کے نوے کو اگر ہم دیکھیں हाँ, تو, हाँ, تو, تو ان کے دور میں جو عام زندگی ہے جو عام عمر ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسی سال یا اگر بہت زیادہ کوئی جیا تو 100 سو سال, سال जी لیکن जी ان کے نوے کی عمر دیکھیں گی گیارہ سو سال سے زیادہ امام زمان کی آج عمر مبارک ہو چکی تو یہ صرف امام حسین اور حضرت نو کے درمیان یہ رابطہ پایا جاتا ہے یہ کنیکشن پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کنیکشن کسی اور کے اندر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ السلام جی ہماری اس دعا کو قبول کر لے کہ جیسے جناب نُ علیہ السلام کی عمر ڈھائی ہزار سال تھی ہمارے امام کی عمر چاہے اس سے زیادہ ہو لیکن امام انشاءاللہ شاء ظہور جلد از جلد فرما دیں اور ہمیں اتنا انتظار نہ کرنا پڑے جتنا انتظار ہماری پچھلی نسلیں کر چکی ہیں خواہ جب ہم جناب نع علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ایک بچے سے بھی جناب نع علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو جو سب سے پہلی چیز اس کے ذہن میں آئے گی وہ کشتی ہے کہ جناب نُ علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی تھی اور پھر اس کشتی سے جو ہے وہ نجات کی طرف انسانیت گئی اور جب ہم بات امام حسین علیہ السلام کی کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی مشہور و معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی حدیث کے حسین کشتی نجات ہیں हाँ. اب جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو ہر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیوں صرف امام حسین ہی کشتی نجات ہیں نجات کی کشتی تو یہ چودہ کے چودہ ہیں دیشت. ان میں سے کسی ایک سے بھی اگر دیشت. آپ منسلک ہو جائیں تو پھر نجات آپ کا مقدر ہے تو پھر صرف امام حسین علیہ السلام کو ہی کیوں کشتی نجات کہا گیا سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جس وقت حضرت نوح نے کشتی بنائی تھی hmm. تو جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا تو لوگوں نے اس کشتی کا بہت مذاق اڑایا بالکل تھا. جی اور مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے نا آپ نے کشتی بنا لیے تو پھر آپ دریا بھی بنا لو بہاؤ کے hmm. کہاں اس کو چلاؤ گے کہاں ٹھیک hmm. ہے اس کو چلنے کے لیے دریا بھی تو چاہیے hmm. لوگ آتے جاتے ان کا مذاق اڑاتے جی. تھے اسی طرح کربلا کی سرزمین پر بھی hmm. جو ایک نجات کی کشتی ہے آقا حسین ان کا مذاق اڑایا گیا ہر گام پر ہر موقع پر خود جناب علی اصغر کے پانی مانگنے کے موقع پر مذاق اڑایا گیا کہ ہاں ہاں آپ تو ساقی کوسر کے بیٹے ہیں نا یہاں کیوں پانی مانگ رہے ہیں جائیں اپنے بابا سے کوثر مانگ لیں جب نرغِ میں امام حسین گھر گئے تھے تو اس موقع پر بھی لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ آپ تو بہت ناز کرتے تھے اپنے عباس پر کیوں نہیں بلاتے بلاؤ اس کو وہ آ جائے یار کا اس طرح سے جملے وہ لوگ استعمال کرتے تھے हुँ. میرا وجود لڑستا ہے جب میں ان جملوں کو دہراتی ہوں हुँ. کہ کیسے لوگوں نے کہا ہوگا کہ بلائیے آپ اپنے عباس کو وہ کہاں چلا گیا کیوں آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا تو हुँ. یہ اس طرح سے امام حسین کا بھی مذاق اڑایا گیا یہاں ان کی کشتی کا بھی مذاق بنایا جا رہا تھا یہاں امام حسین کا بھی مذاق اڑایا گیا رہی بات یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دونوں کی کشتی بہت مشہور ہے یہ انہوں اس ان کی کشتی نے بھی نجات دیا اور امام حسین بھی کشتی ہے نجات ہے اگر ہم دیکھیں تو کیا بقیہ آئمہ نجات نہیں ہے یا نجات کی کشتی نہیں ہے بالکل بے شک وہ بھی نجات کی کشتی ہیں مگر فرق پتہ ہے کیا ہے فرق یہ ہے کہ امام حسین کو جنجات کی کشتی کہا گیا ہے جی وہ خود اللہ نے عرش اعلیٰ پہ کہا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے معراج پر ارش اعلیٰ پہ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو امام حسین کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدا صفی النجا بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو حدیث سے قدسی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں معصومین کی حدیث ہے اور ہے؟ نبی نے یہ فرمایا کہ امام حسین کو نجات کی کشتی جو میں کہہ رہا ہوں دراصل میں نے نہیں کہا ارش الٰہی پر اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے اور یہ ارش الٰہی پر اللہ نے صرف امام حسین کے لیے لکھا ہے بقیہ کسی امام کے لیے نہیں لکھا کیوں نہیں لکھا اس لیے کہ جیسے امام حسین کی کشتی ہے ویسی کسی کی کشتی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ سارے امام ہم کو لے جائیں گے نجات دلانے کے لیے دلکو لیکن دلکو امام حسین اوسا و عسرا جلدی وسیع بہت آه بڑی آه آه اور اسرا بہت جلدی دلکو سریع ہے وسیع بھی ہے سریع بھی ہے امام حسین کی کشتی جتنی جلدی رب سے ملاتی ہے اتنی جلدی کسی کی کشتی نہیں ملا میں نے کسی مجلس میں سنا تھا ایک سی کی جو ہے وہ تشہیر کر رہی تھیں تھے انہوں نے کہا کہ دیگر آئمہ کے جو صحابی آپ کو ملیں گے جو نجات کی طرف گئے وہ بہت سالوں میں گئے امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ایک رات میں جنت ایک رات میں جنت اس سے تیز اور کون سی اور کون سی کشتی ہو سکتی ہے بے شک اور اسی کشتی کو کہا گیا اس میں وسعت بہت ہے یہ کشتی وسیع بہت ہے جی جی تو یہ فرق ہے بقیہ امام میں اور امام حسین میں جس کی وجہ سے امام حسین کو نجات کی کشتی کہا گیا اور حضرت نو کی کشتی سے ان کا ان کی مماثلت ہمیں ملتی ہے بالکل پرور دگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طریقے سے بن مانگے اس کشتی پہ سوار ہیں اللہ ہمیں آخری سانس تک آخری دم تک اس کشتی سے منسلق اور جڑا ہوا رکھے خواہ آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں چند نہیں اچھے خاصی سوالات ہیں اچھے خاصے انبیاء جن کو امام صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا وارث بنایا ہے انشاءاللہ میں آپ سے ان کے بھی سوالات دریافت چلوں گی آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دلاؤ ناظرین دلاؤ گرامی امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء کیا بہترین گفتگو ہو رہی ہے اور پروردگار عالم کا کتنا کرم ہے کہ اس نے بن مانگے یہ نعمت نعمت حسین نعمت ولایت امام حسین ہمارے اور آپ کے دامنوں میں ڈال دی ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کبھی اس ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے ان شاء اللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام اور کن کن امبیا کے کس کس انداز سے وارث کہے گئے ہیں آپ لوگ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت فی امان اللہ